سور طلاق کی ابتدا ہے سور طلاق مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاکی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے 65 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے 99 اس میں بارہ آیتیں ہیں اور دو رکوں ہیں اس سورہ مبارکہ میں چونکہ طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اکثر طلاق کے مسائل سور بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں کچھ مسائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اس مناسب سے اسے سور طلاق کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور مراد امت کو تعلیم ہے اسی لیے آگے اذا طلقتم یہ, تم یہ جمع کا سیغ ہے اور واحد اس کا بنتا ہے تو تو طلقتا نہیں فرمایا طلقتم لق تم اسی لیے مفسرین نے یہاں اس طرح ترجمہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے فرما دیں کہ اے مسلمانوں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو فتع ہن عدتی تو تم انہیں طلاق دو عدت گزارنے کے لیے یعنی طلاق دینے میں لازمی یہ ہے کہ طلاق دی جائے توہر کے پیریڈ میں یعنی جن ایام میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے ان ایام میں طلاق دی جائے اور ان ایام میں قربت نہ کی ہو اور صرف ایک ہی طلاق دے پھر دوسری دینے کا ارادہ ہو تو یہ پاکی کے ایام گزر کر پھر وہ ایام شروع ہو کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی پھر اس کے بعد دوبارہ پاکی کے ایام آئے تو پھر دوسری طلاق دی جا سکتی ہے لیکن ایک ساتھ ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ حرام اور گنا ہے مگر طلاق ہو جاتی ہے ایک ساتھ اگر کوئی تین طلاق دے گا تو تین طلاق ہو جائے گی غصے میں طلاق دے یا غصے میں نہ ہو تلاق دے کسی کے سامنے طلاق دے یا اکیلے طلاق دے میسج کے ذریعے دے یا لکھ کر دے ہر صورت میں طلاق ہو جاتی ہے وہ آحسول عدت اور تم عدت کا شمار رکھو یعنی اگر طلاق رجی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے تو عدت تمہیں معلوم ہونی چاہیے عدت کے دوران دوران رجوع کر سکتے ہو اور عدت گزر گئی تو اب رجوع نہیں ہو سکے گا اب ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں اب نکاح کرنا ہوگا عدت کے بعد نکاح کرنے میں عورت کی مرضی ہے وہ انکار کر دے تو نکاح نہیں ہو سکتا لیکن رجوع میں عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہے یہ مسائل سیکھنا ہر اس مرد پر فرض ہیں کہ جو شادی شدہ ہے اگر آپ ان مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ کتاب حاصل کریں طلاق کے آسان مسائل طلاق کے آسان مسائل اس میں طلاق کے ری تلا کے یہ تلاک کی دو قسمیں ہیں کن کن الفاظ سے طلاق ہوتی ہے طلاق کے شرعی مسائل کیا ہیں طلاق دینے میں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں سب کا بیان آپ کو اس کتاب میں ملے گا طلاق کے آسان مسائل وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ اور تم اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے لا تو خجو ہنبی تم ان عورتوں کو طلاق دینے کے بعد فوراً اپنے گھروں سے نہ نکالو یخ روجنا اور نہ ہی وہ خود نکل کر جائیں انہیں عدت شوہر ہی کے گھر میں گزارنی ہے مگر تین طلاق دینے کی صورت میں شوہر اور سابقہ بیوی کے درمیان پردہ ہوگا اور ایک یا دو کے رجی دی ہے تو اس میں پردہ نہیں ہوگا اگر گھر میں رہ کر جس طلاق کی صورت میں پردہ ہے اور پردہ کرنا مشکل ہو یا وہ مرد جو ہے اس کے حالات درست نہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر عزت نہ گزارے اپنے میکے چلی جائے اور وہاں عدت گزار لیں اللہ تین بفاح شتیم مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی بے حیائی کا کام کریں تو پھر انہیں گھر سے نکال دیا جائے گا مثلا اس نے چوری کر لی تو ہاتھ کاٹنے کے لیے اس کو قاضی کی عدالت میں لے جانا پڑے گا یا اگر اس عورت نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے سو کوڑے مارے جاتے ہیں یا سنسار کیا جاتا ہے یہ چونکہ شادی شدہ ہے اگر اس نے ایسا کام کر لیا تو پھر اس کو سنسار کے لیے باہر لے جایا جائے, جائے گا یہ فرمایا بفاق مبینہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت جو عدت گزار رکھی ہے وہ گھر والوں کی اذیت کا باعث بنے اور وہ گالیاں بکتی ہو اس طرح کے معاملات ہوں شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اسے پھر شوہر اپنے گھر میں عدت نہ گزارنے دے بلکہ اس کو کے بھیج دیا ایک طلاق ہو کہ دو طلاق پڑی ہوں کہ تین پڑی ہوں سب میں حکم یہی ہے کہ عدت وہ اپنے شوہر کے گھر گزارے مگر چونکہ یہ مسائل پیچیدہ ہیں اور ان مسائل کی گہرائی آپ کو یاد نہیں رہ سکتی صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو کسی مستند مفتی سے مشورہ ضرور کر لیں کہ شرعی کیا حکم ہے وہ تل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں بمئی یتعدہ حدود اللہ اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے فقط غلما نَفْسَهُ ہو بس بے شک اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا لا تدری اللہ بعد ذلك تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کے بعد کوئی معاملہ آسان پیدا کر دے جب یہ حکم آیا تو رجوع کی اجازت نہ تھی صرف عزت کا حکم تھا پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رجوع کا حکم نازل کیا کہ ایک طلاق رجی اور دو طلاق رجی میں عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے طلاق رجی کے معنی یہ ہیں کہ شوہر نے کہا میں نے تجھے ایک طلاق دی یا کہا میں نے تجھے دو طلاقیں دیں اس جملے کے ساتھ اگر طلاق دی ہے ایک دی ہے یا دو دی ہیں اور وہ عورت عدت گزار رہی ہے تو اس دوران وہ اگر یہ کہے کہ میں تجھے اپنے نکاح میں واپس لیتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں تو دوبارہ وہ نکاح میں آ جائے گی مگر ایک یا دو طلاق تو ہو چکی ہے اسے تین طلاق کا اختیار تھا اگر ایک دے چکا ہے تو اب دو کا اختیار رہا اور دو دے چکا ہے تو اب ایک کا اختیار رہا پھر عدت ختم ہو جائے گی رجوع قول سے بھی ہوتا ہے اور فعل سے بھی ہوتا ہے اس کے مسائل سیکھنے کے لیے بھی آپ باہر شریعت کتاب کا مطالعہ کیجئے یا یہ کتاب کے طلاق کے آسان مسائل اس کا مطالعہ کیجیے فی نہ بلغنا اجل پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کرنے لگیں ف عم سکو تو تم انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یعنی رجوع کرنا چاہو تو ظلم کے لیے نہیں بلکہ حقوق ادا کرنے کے لیے رجوع کر لو او فارقو ہن یا بھلائی کے ساتھ انہیں جدا کر دو یعنی رجوع نہ کرو گے تو وہ عدت کے بعد تمہارے نکاح سے باہر ہو جائے گی لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں لوگ سمجھتے ہیں ایک طلاق دی اور عدت گزر گئی اور رجوع نہ کیا تو تین طلاقیں ہو جائیں گی یہ بات غلط ہے پھر سنیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طلاق دی اور تین مہینے گزر گئے عدت کا پیریڈ گزر گیا اور رجوع نہ کیا تو خدا کو تین بن جائیں گی یہ بات غلط ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو عدت گزرنے کے بعد عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی اب دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا صرف نکاح ہو سکتا ہے لیکن نکاح میں مرض اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہے اگر عورت نکاح کرنے سے انکار کر دے تو وہ آزاد ہے وہ کسی بھی مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ تین طلاق ہو جائیں تبھی وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے اگر ایک طلاق دی یا دو دی عدت گزر گئی شوہر نے رجوع نہ کیا تو اب عورت آزاد ہے وہ چاہے تو اسی سے دوبارہ نکاح کرے چاہے کسی مرد سے کرے شریعت میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں, نہیں ہے اس لیے اگر بالفرض ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ طلاق دینا ضروری ہو تو صرف ایک طلاق دیں ایک سے اوپر نہ دیں پھر عزت کے دوران رجوع کرنا چاہیں تو کر لیں اور رجوع نہیں کر سکتے تو عدت گزر دیں پھر عزت کے بعد اگر سلو ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے اور سلو نہ ہو تو وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر تین طلاقیں دے دیں تو پھر رجوع کی یا نکاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی جب تک کہ حلالہ شرعی نہ ہو اور حلالہ شرعی کرانا ایک مشکل امر ہے وہ اور تم گواہ بناؤ زوئی عدل منکم تم میں سے دو عادل نیک آدمیوں کو گواہ بناؤ رجو کرتے وقت بھی گواہ بناؤ اور طلاق دیتے وقت بھی گواہ بناؤ لیکن یہ گواہ بنانا احتیاط کے لیے ہے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں طلاق بغیر گواہوں کے بھی پڑ جاتی ہے اور رجوع بھی بغیر گواہوں کے ہو جاتا ہے وہ عقیم لِلَّهِ اللہ اللہ کے لیے شہادت کو گواہی کو قائم رکھو بِهِ مَنْ یو يُؤْمِنُ من وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ ساری نصیحتیں اسے کی جاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے وہ میں یتق اللہ اور جو اللہ سے ڈرے یان اللہ مخرجا اللہ تعالی اس کی نجات کا راستہ نکال دے گا اس کی پریشانیاں دور کر دے گا اللہ سے جو ڈرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہر مسلمان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے کافی ہے یہاں تک فرمایا جو اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اس آیت کریمہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے ومئی یت اللہ یا جو اللہ مخرجہ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالی اس کو مشکل سے نجات کا راستہ ظاہر فرماتا ہے اسے مشکل سے نجات دیتا ہے وہ یر ذوق اور اللہ ال تعالیٰ تکور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کو اللہ سے ڈرنے والے کو یہ فضائل اور برکتیں ملتی ہیں کہ فرمایا اللہ تعالی اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وہ تو فا حسب اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے ان اللہ بالغ امری ہی بے شک اللہ تعالی اپنے کام کو خوب کرنے والا ہے وہ ضرور اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا قد جال اللہ الکل شعی ان بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہر ایک کی زندگی کا ایک وقت ہے اس پر زندگی ختم ہو جائے گی روزی کے جو لمحات ہیں جو تنگی وغیرہ ہے اس کا بھی ایک وقت ہے حرام کی طرف نہ جاؤ وہ ایک وقت ہے ان قریب تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی جو روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی یہ آیت کریمہ اتنا حصہ اسے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ہر مسلمان کی ہر ضرورت اور حاجت کے لیے یہ آیت کافی ہے تو اب ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کوئی اس کا وقت مخصوص نہیں جب چاہیں پڑیں جب پریشان ہوں سور طلاق کی آیت نمبر دو اور تین حضرت آف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا ہوں میرا ایک ہی بیٹا کمانے والا تھا اسے دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے وہ دشمن کی قید میں ہے اور یہاں ہمارا یہ عالم ہے کہ فاقوں پر فاقے گزر رہے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہے آقے تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مزید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہم بوڑھے میاں بیوی ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عوف بن مالک تم اللہ سے ڈرو اور کسرت سے اس کا ذکر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت اللہ العلی العظیم پڑھو وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے جا کر میں نے یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ اور میں دونوں بیٹھ گئے اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنے لگے اور لاہ الا قوۃ اللہ بلّی کے کی کثرت کی مزید اللہ کا خوف اور تقوع و پرہیزگاری کو اپنے دلوں میں پیدا کیا کہتے چند دنوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی جو انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کا لختے جگر ان کے سامنے تھا اور نہ صرف یہ دشمن کی قید سے آزاد ہو گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا مال دیا کہ چار ہزار بکریاں لے کر آئے تھے اس پر یہ آیت قریبا نازل ہوئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کرنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے مشکل سے نجات کا راستہ اسے دکھاتا ہے اس کے لیے مشکل سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو ضرور پورا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سایت کریمہ پر عمل کی توفیق قطع فرمائے وسن من المحیدی منسا کم <نسائِكُم> سر بقر میں اس بات کا بیان تھا کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو اس کی عدت تین حیض ہے یعنی تین پیریڈس گزر جائیں وہ ایام جن میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی یہ ایام تین مرتبہ گزر جائیں ایک دفعہ گزر جائیں پھر وہ پاک ہو جائے پھر دوسری دفعہ گزر جائیں اس طرح تین مرتبہ گزر جائیں تو اس عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے اب یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہیں یعنی ان کی عمر اس قدر بڑی ہو گئی ہے پچپن سال ساٹھ سال کہ ان پر یہ پیریڈ نہیں آتا ان تب تم اگر تم شک کرو یعنی اگر تمہیں ان کی عدت معلوم نہیں تو سن لو ف عدت سلاسۃ <أَشْحُر> تو ان کی عدت تین اسلامی مہینے ہے <يحِدنا> اور ان عورتوں کی بھی عدت تین مہینے ہے جنہیں حیض نہیں آتا یا تو عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا پھر وہ بالغ تو ہو گئیں مگر ابھی یہ معاملات ان کے لیے شروع نہیں ہوئے انہیں اگر طلاق ہو جائے تو ان کی بھی عدت تین مہینے ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ وہ الاد حَمْلَهُنَّ اور وہ طلاق شدہ عورتیں جو حاملہ ہوں جو امید سے ہوں ان کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے وضاح حمل تک ہے چاہے اس میں ایک مہینہ باقی ہو چاہے نو مہینے باقی ہوں ان کی عدت بچے کی ولادت تک ہے اسی طرح کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو قرآن پاک سور بقرہ میں بیوہ کی عدت چار مہینے اور دس دن مقرر کی گئی لیکن وہاں اس بیوہ سے مراد وہ بیوہ ہے کہ جو امید سے نہ ہو اور جو بیوہ امید سے ہو تو اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے وَمَن اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے اس کا کام آسان کر دیتا ہے ظالقہ امر اللہ اللہ کا حکم ہے الیکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اس کو نازل کیا وہ میتق اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے بار بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے اس کی معنی کیا ہے اللہ کا خوف اس قدر پیدا ہو جائے کہ بندہ گناہ کے قریب نہ جا سکے گناہ کرنے لگے تو وہ لڑس جائے اور وہ سوچے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ عذاب دینے پر قادر ہے ابھی اور اسی وقت چاہے تو وہ میری گرفت کر سکتا ہے جب یہ کیفیات پیدا ہو تو ہم کہیں گے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اللہ اور جو اللہ سے ڈرے یو کب فرآن ہو آتی ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا بن لہو اج ون اور اس کے لیے اس کے اجر کو خوب بڑھا دے گا تم ان عورتوں کو جنہیں طلاق دے چکے ان کو رکھو مینسکن تم جس طرح تم رہتے ہو یعنی عدت گزارنے کے لیے ایسی جگہ دو جیسی جگہ میں تم رہتے ہو انہیں سکون اور چین کے ساتھ عزت گزارنے دو میوں و تمہاری طاقت کے مطابق جتنی تمہاری طاقت ہو اب طلاق دینے کے بعد وہ عورت عزت گزار رہی ہے تو رہائش اور اس کا خرچہ تم اپنی طاقت کے مطابق دو ولا تو اور تم ان عورتوں کو تکلیف نہ دو لِتُدَيقُ تاکہ تم انہیں تنگ کرو اور پریشان کرو پھر یہ تنگ اور پریشان ہو کر یہ چھوڑ کر چلی جائیں ایسا نہ کرنا ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد عدت تو عام طور پر شوہر اپنے گھر میں گزارنے نہیں دیتے یہ خواتین گزارتی نہیں وہ فوراً چلی جاتی ہیں لیکن جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوہ عدت عام طور پر شوہر ہی کے گھر پر گزارتی ہے لیکن اب ہمارے معاشرے میں یہ ظلم بھی ہونے لگا کہ بیوہ کو وراثت اور جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے بعض اس مرد کی خواتین رشتے دار چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بہن ہو چاہے اس کی دیگر رشتے دار عورتیں ہوں بسا اوقات وہ اس قدر ظلم اور ستم و کرتی ہیں اتنا تنگ کرتی ہیں کہ وہ بیوہ پریشان ہو کر اگر وہاں پر عزت گزارے تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے تو اگر واقعی ایسے حالات ہوں تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ وہاں سے عزت گزار رہی ہے تو وہاں سے وہ پھر اپنے میں کے آ سکتی ہے مگر ایسے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جب یہاں سے جائے تو ہم جائیداد کی بہت ساری چیزوں کو غائب کر سکیں اور اسے حق سے محروم کر سکیں حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوہ کو ساڑھے بارہ فیصد حصہ دیا جائے گا اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تو بیوہ کو پچیس فیصد حصہ شرعی طور پر قرآن کی نص کے مطابق دینا لازمی ہے اگر ایک پائی کی بھی کمی کریں گے در حقیقت تباہی ہے بربادی ہے کہ کسی کے حق کو لے لینا اور دبا لینا یہ بربادی ہے تباہی ہے سکون چین ایسے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتا وَإِن كُنَّ کنہ حَمْلٍ اور اگر وہ طلاق شدہ عورتیں حاملہ ہوں امید سے ہوں فن فکو تو تم ان طلاق شدہ عورتوں پر خرچ کرو یعنی انہیں عزت کا خرچہ دو حتا یا دان حملہ یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے یعنی بچے کی ولادت ہو جائے تو جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے اس عورت کی عدت جاری رہے گی اور اس کا خرچہ اور رہائش دینی ہوگی فائن اردانہ لکم پھر اگر وہ عورتیں تمہاری خاطر تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں عورت کو طلاق دے دیں عدت بھی ختم ہو گئی تو وہ جب دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خرچہ بھی مرد پر لازم ہے بچے کا خرچہ جب تک بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے یہ خرچہ مرد کو دینا ہوگا اور جب تک وہ ماں دودھ پلا رہی ہے ان ایام تک ماں کا خرچہ بھی مرد کو دینا ہوگا لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا عمل کرتا کون ہے یقیناً شریعت سے دوری میں نقصان ہے تباہی ہے فعتو ہن اجور ہن تم انہیں ان کا معاوضہ دو ان کے اخراجات تم ان کے پورے کرو واہ تمیرو بہ نہ اب سوال یہ ہے کہ میاں بیوی بی میں تو جدائی ہو گئی لیکن اس بچے کا باپ اور اس بچے کی ماں تو ہیں یہ ایک بچے کی تربیت میں ماں باپ کی باہیمی مشاورت سے کام ہوتا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب نہ تو ماں باپ سے محروم کرے نہ باپ اسے ماں سے معروم کرے بچے کو بچے کا قصور کیا ہے تو باہیمی مشاورت سے وہ بچے کی بھلائی اور اس کے اچھے مستقبل کے مطابق وہ عمل کریں وہ تمیرو بینقم بیمع آپس میں شریعت کے مطابق وہ مشورہ کریں وہ ان اور اگر تمہیں مشکل ہو یعنی مثلاََ وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اب باپ کیا کرے فص تر دیو اخرا پسند قریب اس کے لیے دوسری دودھ پلانے والی مل جائے گی اللہ تبارک کا وطالعہ آسانی فرمائے گا تو کسی اور عورت سے وہ اپنے بچے کو دودھ پلوا لے لی فکر زو ساطم من ساطی اور مالدار اپنی طاقت کے مطابق خرچہ دے عدت کے مسائل ہیں یا دودھ پلانے میں خرچہ دینے کے مسائل ہیں تو اس میں مرد کی طاقت دیکھی جائے گی کہ مرد اپنی طاقت کے مطابق مناسب اخراجات دے ومن قدر علیہ رسکو اور جس پر اس کی روزی تنگ کی گئی جو تنگ دست ہے فل یونف ماں آتا اللہ تو اسے جو اللہ نے دیا وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچہ کرے تو عدت کے دوران عورت کی حالت نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے مرد کی طاقت کیا ہے تو مرد اپنی طاقت کے مطابق جو ضروری اخراجات ہیں وہ ادا کرے گا عدت کے دوران بھی عت کے بعد بچے کی پرورش کے دوران بھی لاف اللہ نفساً إلا ما اللہ تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اتنا ہی ڈالتا ہے جتنی طاقت اللہ نے اسے عطا فرمائی سیاد اللہ بادہ ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا اگر بیوہ عورت یا طلاق شدہ عورت اللہ پر بھروسہ رکھے اور وہ تقوی پر برزگاری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی فرمائے گا اور وہ مرد بھی اگر اللہ پر بھروسہ رکھے اور تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی